سے مغرب کی طرف بلکہ سورج کی تمازت بھی اس کو لگتی ہے اور سایہ بھی لگتا ہے لا لاشر اور اتنا چمکدار ہے کہ قریب ہے کہ تیل اس کا خود بخود جل اٹھے یزی او خود بخود جل اٹھے اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ اب ایک روشنی تو کندیل کی ہوئی اور اصل میں روشنی ہے اس کس کی اس تیل زیتون کی جو اتنا چمکدار ہے کہ گویا بغیر تیلی لگانے کے بغیر آگ جلائے کہ خود بخود جلنے کی طرح ہے تو گویا نور اللہ نور روشنی پہ روشنی ہو گئی یہ اللہ لاہ نور ہی میاں شاہ اس قسم کی مثالیں دے کر اپنے ذاتی اور صفاتی نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ یزرب اللہ مگر یہ مثالیں جو ہیں صرف لوگوں کے فائدے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اصل سارے جالے کو سارے مکان کو سارے کندیل کو اصل روشن کر رہا ہے تو وہ زیتون کا تیل ہے جس کی وجہ سے اس کو جلایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ساری چیز جو ہے وہ وہاں کا ماحول روشن ہو چکا ہے ایسے ہی اللہ کریم کی ذات اصل جو ہے اس کا خود وجود اس بات کا متقاضی ہے کہ ساری کائنات اپنے اپنے وجود کے ساتھ چمک رہی ہے ظاہر ہو رہی ہے واللہ بک ال علیم اللہ ہر چیز کو جانتا ہے مگر مثالیں جو ہیں صرف تمہارے جاننے کے لیے بیان کی گئی اب اس دعوے پہ دلیل نقلی پیش کی جا رہی ہے کہ تمام کائنات کا چاندنا تمام کائنات کی روشنی تمام کائنات کے وجود کا اصل سبب وہ خود اللہ کی ذات ہے اس پہ دلیل معلوم ہوا کہ تصرفات و فات سارے اللہ کی طرف سے چل رہے ہیں صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کا ہاتھ خفیہ چلتا ہے ظاہر جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور خفیہ طور پہ اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے فی بیوتن مساجد میں آزن اللہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ ان توفا ان کی عزت کی جائے و یوزکار فی حسم ہو اور یاد کیا جائے اس کے اندر اللہ کا نام اللہ کا نام یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مساجد کے اندر وظیفہ کیا جائے تو اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے تو بھی اللہ کے نام کا عبادت کی جائے تو بھی اللہ کے نام کی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مساجد کے اندر دنیاوی کلام کرنا یہ قرآن مقدس کی نسقتی کے خلاف ہے بعض لوگ وہ احادیث یا روایات پیش کرتے ہیں نا کہ مساجد میں دنیاوی کلام کرنا گناہ ہے ایسا ہے ایس روایت میں آیا اس میں آیا روایات اپنی جگہ پہ رہ گئی مگر یہاں مساجد کا اصل مقصود قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں اللہ کی تعظیم کی جائے اور اللہ کا نام بلند کیا جائے اور کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر موجود نہ ہو دین کے معاملے میں جو خالص اللہ کا دین ہے اس کے لیے جو بات ہوگی وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہوگی اور محض دنیاوی کلام جو ہے وہ قرآن مقدس کے مزاج کے خلاف ہوگی لہذا خطرہ ہے کہ آدمی جو مساجد کے اندر دنیاوی کلام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پہ یہ کیس دائر کر دیا جائے کہ تم نے ہمارے قرآن مقدس کی کتاب معلّہ کے مزاج کے خلاف کیا ہے نسّی کے خلاف کیا ہے لہذا تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے ہاں جی یو سب بے لہوفی ہابلغبل نہ اس کے لیے شرط ہے کیوں اعتقاف کی حالت میں بھی اگر کرے تو مسجد کے دروازے پہ آئے مسجد کے اندر ہو کر وہ بھی نہیں کر سکتا مسجد کے دروازے پہ آئے صرف اتنا ہے کہ دوسرا باہر ہو اور وہ مسجد کے حدود کے اندر ہو این مساجد کے اندر تو سودے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہاں جی سب بالحو فی بہ اور اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں اس کے اندر صبح بھی شام بھی ایسے مرد جن کو نہیں مصروف کر سکتی کوئی تجارت نہ کوئی بے اللہ کے ذکر سے دیکھا اس میں اس سوال کا جواب بھی آ گیا یعنی ایسا سودا ایسی بے شراب جو اللہ کے ذکر میں حائل نہ ہو وہ جائز ہوگی مسجد میں اور اگر خدا کے ذکر میں حائل ہو جائے تو وہ بے بھی نہیں ہو سکے گی وہ تجارت بھی نہیں ہو سکے گی نہیں سمجھ آئی ہاں جی وہ اقام صلاح وہ ایتائی زکاء نماز کا قائم کرنا اور دینا زکوٰۃ کا یہ تو ان کا وظیفہ ہے یہ خافو نہ ڈرتے رہ جاتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ پلٹ ہو جائیں گے دل بھی اور آنکھیں بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گے یہ کیوں کرتے ہیں وہ لجم اللہ ہو تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہترین ان آمال سے جو انہوں نے عمل کیے ہیں بلکہ ان سے بڑھا کے بھی دے گا اپنے نفلی طور پہ اپنے فضل سے واللہ و اللہ رزو کو میشا بغیر حساب وزین کفر اب اس ٹولے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غیر محتدین ہیں جن کو ان دلائل سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی سبیل تقابل ذکر ہوگا اب غیر محتدین کا ذکر ہے آگے محتدین کا ذکر آ جائے گا اللہ تقابل غیر محتدین کا ذکر و لذینہ وہ لوگ جنہوں نے مسئلے کا انکار کر دیا ہے خوب خیال کرنا ان کے امال مثل ریت کے ہیں شور کلر کی طرح ہیں ایسا شور کلر جو بےقیت جو ایک کھلے پٹیل میدان میں پڑا ہو اونچا ٹیلہ جس کو کہتے ہیں یہ زمان و دور سے آنے والا پیاسا آدمی تو گمان کر رہا ہو کہ یہاں پانی کھڑا ہے ہتھی کہ جس وقت پہنچ جائے اس جگہ پہ تو نہ پائے اس کو کچھ بھی سوائے اللہ کریم کے اللہ ہی وہاں موجود ہوگا اس کا معاملہ موجود نہیں ہوگا عبادات والا پر جب وہاں پہنچے گا ف وفا پورا پورا کرے گا اللہ اس کا حساب دنیا میں بھی اللہ حساب لے سکتا ہے بہت جلدی حساب لینے والا ہے مشرق جو ہے اس کے اعمال یہی حال ہے وہ عبادات کرتا ہے نماز روجہ کرتا ہے اور حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے کاجب بھی ہے سب کچھ ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اعمال کا مجھے کافی فائدہ ہو رہا ہے یا سبون ان یو مگر جب قیامت کے دن آئے گا نا کہ مجھے ان اپنے امال کا بدلہ ملے گا وہاں عمل شمل اس کا کوئی نہیں ہوگا معلوم ہوا مشرق کا عمل جو بھی ہو وہ دنیا ہی میں ضائع ہو جاتا ہے اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قیامت میں تو ضائع ہوگا دنیا میں موجود رہتا ہے لہٰذا اس کی زبی جائز ہے یہ کو بے دین آدمی یوں کہہ سکتا ہے دین دار آدمی تو سمجھتا ہے کہ مشرق آدمی جو اعمال کر رہا ہے وہ گمان تو یہ کرتا ہے کہ میرے اعمال محفوظ ہیں مجھے اس کا بدلہ ملے گا مگر جب وہاں پہنچے گا تو لم یجد ہو شئے ان نام و نشان بھی نہیں ہوگا وہاں اس کے اعمال کا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ دنیا ہی نے سائیہم فی الحیات دنیا اسی دنیا کے اندر اس کی ہر کوشش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے لہذا نہ کوئی عبادات اس کے نہ کوئی اچھے کلام اسی وجہ سے مشرق اذان دے رہا ہو تو اس کی اذان کا جواب دینا جائز نہیں ہے اس لیے جواب اس وقت دیا جاتا ہے جب سوال ہو جب اس کے منہ سے کلام نکلتی ہے تو اللہ فرماتے حابے تعمال ہو اس کا تو عمل ہے ہی کوئی نہ جب اس نے کیا ہی نہیں تو جواب کس کا دے گا اس لیے تو جب وہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ عمل ہے کہ نہیں ہے یہ عبادت ہے یہ سائی تو ہے نا اللہ فرماتے ہیں ذلح دنیا اسی دنیا میں اس کی ساری کوشش ختم کر دی گئی گویا کہ اس نے کیا بھی کوئی عمل نہیں جب تکبیر ہی نہیں پڑھی گئی جب تکبیر ہی نہیں پڑھی گئی اللہ اکبر کہا بھی نہیں گیا مشرق کہتا ہے بسم اللہ واللہ اللہ اکبر اللہ فرماتے اس نے نہیں پڑھا کوئی تکبیر نہیں ہوئی اب بغیر تکبیر کے اگر کھائے گا تو وہ مردار ہی کھائے گا نا اس لیے مشرق کی زبیہ کھانے والا مردار کھا رہا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا مو. کیونکہ نکاح ان کا اسی طرح ہے <laughs> <آئے واقع> مطلب یہ ہے دیکھنا تو یہ ہے اصل بات ایمان کی ہوتی ہے مسئلہ تو ایمان کا ہے نا عمل جو برباد ہو رہے ہیں تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں اگر ان کے اندر صرف نکاح طلاق کی وجہ سے ہو پھر تو اس کائنات کے اندر نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مشرق ایمان کو جب تک آپ دخل نہ دیں گے اس وقت تک کسی کے اعمال کا کیا اعتبار کر سکتے ہیں اعتبار تو اس وقت ہوتا ہے سوم و سلاد کا حج نکاح معاملات کا اگر اس کے اندر ایمان ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان اہل کتاب کی زبیہ حلال کہی ہے جن کا اپنی شریعت کے مطابق ایمان تھا اس لیے اہل الوم اہل مت بات وہ تعام الزین ہم اہن نہیں کہا تعام الزین ات الکتاب کہا ہے کتاب وہ لوگ تھے جو علماء تھے ان کے تورات انجیل کے عالم اور حافظ تھے مکمل کتاب کا علم ان کے پاس تھا اور ان کے پاس اپنا دین بھی تھا کتاب والا اس لیے قرآن مقدس ان کو کہتا ہے یات الکتاب آن ضل تو ما ماں آم یہ کم اس لیے آیا کہ جو دین تمہارے پاس ہے اسی دین کی تصدیق قرآن کرتا ہے یہ اوت کتاب والے مطلق اہل کتاب نہیں مولویوں کو یہیں سے پتہ نہیں چلتا وہ مطلق اہل کتاب کہتے ہیں قرآن مقدس کو آخر کیا مشکل پڑی ہے کہ مشہور لفظ اہل کتاب کا کیوں چھوڑ دیا ہے اللہ کریم نے مشہور اختلاف تو اہل کتاب کا ہے اوت کتاب کا لفظ کیوں بولا ہے اس لیے بولا ہے کہ جو اصل طبقہ ہے اہل کتاب کا وہ بنی اسرائیل کے قبیلے سے آپ پڑھیں گے صورت بقرہ میں کہ اصل اہل کتاب وہی ہیں یہود و نصارہ مطلق یہودی اور نسرانی اہل کتاب نہیں اصل وہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں جو اسرائیلی ہیں بنی اسرائیل کی نسل سے اس لیے خطاب شروع وہاں ہوتا ہے یا بنی اسرائیل گرون متعلطی انام توم چلتے چلتے پھر کہتے ہیں انزلنا پھر کہتے ہیں مصد کل وہاں بھی اوت الکتاب کی بات ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا پہلے مروجہ تھا آ رہا تھا وہ کیا ہے شریعت میں اس پر کیا فرق پڑتا ہے شریعت تو بحث کرتی ہے ایمان پہ جب ایمان نہیں ہے سرے سے اپنی کتاب یا اپنے ایمان پہ تو وہ نکاح طلاق کے معاملات تو اس کو کوئی دخل نہیں دے سکتے اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہاں جی فی لجی گی دوسری مثال غیر محتدین کی یا اس کی مثال ہے جیسے اندھیرے ہوں سمندر میں سمندر بھی لجی بڑی موجوں والا گہرا سمندر یک جو ڈانپ رہی ہو اس موج کو ایک اور موج اس کے اوپر موج ہو اس کے اوپر, اوپر صاحب بادل چھایا ہوا اب دیکھو کتنے اندھیرے آ گئے ظلمات بازن نرے اندھیرے باز پہ اور ان کے اوپر بھی اندھیرے حا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخراج یدا ہو جب وہ نکالے اپنا ہاتھ تو نہیں قریب کہ اس کو دیکھ پائے اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے اب بتاؤ ایسی حالت ہے ایک شخص شرک اور کفر اور بدات کے ظلمات اتنے اس پہ اٹے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر وہ اس کا ایمان کی رتی بھی نہیں رہی نام و نشان بھی نہیں رہا اب جتنا بھی امال کرے جب اندر اس کے ظلمات شرک اور کفر کے رٹے ہوئے ہیں اٹے ہوئے ہیں اب اگر کوئی اپنا وہ امال کرے گا بھی صحیح تو اس کو عمل اپنا نظر بھی نہیں آئے گا جس کا اندھیروں میں جس طرح پڑے ہوئے آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا ایسے ہی اتنے ظلمات شرک اور کفر کے جس کے اندر وہ پٹا پڑا ہے اگر وہ اپنا عمل کوئی ظاہر بھی کرنا چاہے تو اس کو نظر نہیں آئے گا گویا کہ ہے ہی نہیں اس کا وہ نور جس کو اللہ ہدایت کا نور نہ بنائے اس کو کوئی روشنی نہیں مل سکتی اور اللہ کریم یوں ہی بے جرم کسی کو دھکا نہیں دیتا بلکہ پہلے وہ زد کرتے ہیں کفر و اناد کے بعد پھر اللہ کی توحید کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب ہم ان کے لیے روشنی کا دروازہ کھولنے والے نہیں سب دلیل اقلی کیا نہیں سوچا تو نے کہ اللہ ہی ایسا ہے جب اللہ مبتدا ہو اور فیل مزارے اس کی خبر ہو تو پھر مانا حسر کا ہوگا مانا حسر نہ حسر. ایک مولوی صاحب مناظرہ کر رہے تھے ہمارے اپنے ساتھی ہیں. ان کی زبان سے لفظ نکل گیا حسر او بریلوی مولوی نے ٹوکا وہ بھی مدر سفل تھا. عالم تھا کہنے لگا ہائیں یہ غلط لفظ بولتے ہو تم جاہل آدمی ہو لفظ کیا ہوتا ہے حسر حسر کا لفظ نہیں ہے بلکہ اصل لفظ کیا ہے حسر اسی پہ اس نے تالی بجانا شروع کر دیے جی وہ بھی مولوی جو ہے یہ جاہل آدمی ہے یہ مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتا بہرحال پھر اتنا ہوا کہ ایک ساتھی اور بیٹھا تھا مولوی اس نے کہا اگر یہ لفظ حسر غلط ہے تو تانا بتا حسر کا کیا مانا ہے مدت. وہ حسر کا مانا ہے اس کو نہیں آتا تھا بس طرح برابر سرابر معاملہ ہو ہاں جی اب یہاں حسر مانا ہوگا مانا حسری ہوگا کیا تو نے سوچا نہیں کہ تاقیق اللہ ہی ایسا ہے جو تصبیح بیان کرتے ہیں اس کی جو کوئی آسمانوں میں زمینوں میں اب تر و صاف اور جو پرندے ہیں نا یہ اپنے ہوا کے اندر پروں کو سمیٹ کے چلتے ہیں یہ بھی تصویر ہے کل ان قد الم سلا وہ ہو ہر ایک اپنی اس عبادت کو بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی اور اللہ بھی ان کی ہر ایک تسبیح کو جانتا ہے علیم بما فالون اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے کی جگہ ہے دوسری دلیل کیا تو نے نہیں سوچا کہ اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے بادلوں کو سم یو اللہ پھر جوڑ لگا دیتا ہے ان بادلوں کے درمیان سمجا لہو رکامن پھر بنا دیتا ہے ان بادلوں کو روکامن تہ بتا اوپر تلے کر دیتا ہے فتح الد کا پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش ٹپک رہی ہوتی ہے من خلال ہی بادلوں کے اندر سے وہ جو نزلوں میں نے یعنی یونت ضلع میں نسما اتارتا ہے اللہ من نسما اوپر والی جہت سے سما کمانا جیحت الفوق اوپر والی جیحت سے یعنی من جبال پہاڑوں جیسے بادلوں سے پہاڑ جیسے بادلوں سے جن بادلوں میں فی من برد۔ اولے ہوتے ہیں برف ہوتی ہے فیوسیبی میشا پہنچا دیتا ہے اس برف کو اولوں کو میشا جہاں چاہتا ہے وہ یس رف اب میشا روک لیتا ہے جس سے چاہتا ہے یکاد و سنا برک ہی یزہ بل اب سو جملہ حالیہ یقاد اس حال میں وہ اوپر سے لے آتا ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ چمک اس کی بجلی کی لے جائے آنکھوں کو ساری آنکھیں ختم کر دے یوکل بل الٹ پلٹ کرتا رہ جاتا ہے اللہ رات کو اور دن کو اس کے اندر بصیرت والے لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے ولہ کا کلبت اللہ ہی بناتا ہے ہر رینگ کر چلنے والے کو پانی سے دابا ما جو زمین پر چلتے ہیں فمنہم ہی ان میں سے کئی جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چل رہے ہیں وہ اور کئی ان میں سے وہ ہیں جو اپنے دو پاؤں پہ چل رہے ہیں کئی ان میں سے ہیں جو چار پاؤں پہ چل رہے ہیں یخلوک اللہ ما یشا اپنی مشیت کے مطابق جو کو چاہتا ہے بناتا ہے جتنا بنانے میں اپنی مشیت ہے اسی طرح ان کو الشین قدیر ہر چیز پہ قدرت بھی اسی کی ہے معلوم ہوا جب سارا تصرف سارا علم ساری قدرت اسی کی چل رہی ہے تو معلوم ہوا کائنات کا ذرہ ذرہ بھی روشن ہے تو اسی کی قدرت اسی کی ذات اور صفات کے نور سے جگمگا اٹھ رہی ہے ہاں جی لقد انزلنا آیات ان بینات خدا کی قسم ہے اتارا ہم نے آیات کلم کھلی اللہ ہی ہے ہدایت کرتا جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی طرف اور یہ شکوہ ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے ان اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا اس شکوے کا یقولون کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ اور ہم بڑے فرمانبردار ہیں اتانا ہم بڑے فرمان فرمانبردار ہیں ثم يتولى فريق منھم پھر مو پھیر جاتا ہے ایک ٹولی ان میں سے بعد اس کے اس اقرار کرنے کے باوجود وما اولاک بالمؤمنین رتی ایمان کی بھی ان کے اندر نہیں ہے کیوں ایزاد رسول ہی جس وقت بلایا جاتا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کے آؤ تاکہ فیصلہ کریں درمیان ان کے تو اچانک ایک ٹولی ان میں سے مو منہ بھی دوسری طرف کر لیتے ہیں بالکل بے توجہ ہی کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اور اگر انہیں محسوس ہو جائے کہ ان یقم الحق کہ اگر ان کو معلوم ہو کہ ان کو واقعی اس میں کچھ حق ملے گا یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ سچائی ہے ہمارے معاملے میں تو یعتو الہ مزعنین آتے ہیں طرف اس پیغمبر کے دوڑتے ہوئے مزعنین ایزان اور یقین کے ساتھ مسرق الوب مرضوں کیا ان کے دلوں میں کوئی زد و اناد کی مرض ہے اب میرے تابو یا شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں پلیت کہ وہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول اور نہیں نہیں اس میں کوئی بات بھی نہیں بل الام الظالمون بلکہ یہی ظالم ہے حقیقت میں اللہ رسول اس پہ ظلم نہیں کرتا ہاں جی اللہ سب تقابل بیان تھا غیر محتدین کا اب بیان ہے محتدین کا پکی بات ہے کہ ہے بول ایمانداروں کا ہاں ہاں یہ ان کا غیر محتدین کا بیان ختم ہو گیا اب محتدین کا ہے انما کانا قول المومنی پکی بات ہے کہ ہوتا ہے بول مومنوں کا کون سا بول ہوتا ہے این یقول اس میں وہ یہی کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم قبول بھی کرتے ہیں کب اجاد ہو رسول ہی جب بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف کہ آؤ تاکہ وہ فیصلہ کریں تمہارے معاملے میں وہ الاحم یہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب اللہ و رسول جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے بات ماننا ہاں اطاعت کا معنی صرف بات ماننا کہتے ہیں اطاعت میں یوت اللہ و رسول جو اتات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور ڈرتا رہ جاتا ہے اللہ سے ویت اور بچ کے رہتا ہے اس کی نافرمانی سے ڈرتا رہ جاتا ہے اللہ سے اور بچ کے رہتا ہے اس کی نافرمانی سے فل الفاظ یہی لوگ ہیں جو کامیاب اب جی پھر آگیا شکوا شکو اکسم و ایمان منافقین اب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہدہ سخت اپنی قسمیں سخت قسم کی قسمیں کھا کے کیا کہتے ہیں حضرت جی ہمیں خدا کی قسم ہے اللہ کا ہم پہ کہر پڑے خدا کی ہم پہ لانت ہو اگر ہم ایسا نہ کریں کیسے اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ چلنے کے لیے تیار ہیں اور اگر بادشاہ آپ اگر حکم دیں ہم تو اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیں گے لین امر تو ہم تو حکم کرے تو وہ ضرور گھر سے نکل جائیں گے آپ ان کو جواب دیں لا تقسمو قسمیں نہ کھاؤ اور تو کس نہ کھاؤ تاتن معروف تمہاری فرما برداری پہلے ہی مشہور ہے پہلے ہی تم بڑے فرما بردار ہو تا معروف تمہاری فرما برداری پہلے مشہور ہے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ان اللہ خبیر تحقیق اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ کام کر رہے تو فرما دے کل عطی اللہ وطی الرسول رسول بات مانتے ہو تو پہلے اللہ کی بات مانو اور مانو بھی دل سے وطی الرسول اور بات پھر مانو اللہ کے رسول کی فعن طلب اگر وہ اس سے منہ پھیر جائیں تو فعن ما الحم کوئی بات نہیں پر پکی بات ہے کہ میرے پیغمبر پر تو وہ ہے جو کچھ وہ اٹھوایا گیا ہے اس کو تو اٹھایا گیا ہے ہم نے کہا ہے کہ آپ تبلیغ کریں اس پر وہ تبلیغ کرنا فرض ہے وہ الحما تم اور تم پہ وہ فرض ہے جس کا بھار تمہیں اٹھایا گیا ہے تم پہ یہ بوجھ رکھا گیا ہے کہ تم بات مانو قبول کرو تم وہ ذمہ داری بھگتا ہو اور پیغمبر اپنی ذمہ داری بھگتا تھا وی او ہو اور اگر تم دل سے اس کی بات مان لو گے تہ تدو تو پھر تم ہدایت کی پٹڑی پہ آ جاؤ گے بس اس سے زیادہ ہمارے رسول پہ اور کچھ فرض نہیں ہے سوائے اس کے پہنچا دے اور بالکل رڑے میدان پہ پہنچائے لک چھپ کے پہنچانے کی گنجائش نہیں اطاعت اللہ اطاعت رسول جو ہے عنوان کے لحاظ سے دو مختلف ہیں حقیقت میں ایک ہے میوتر رسولہ فقد اطا اللہ عنوان اور تخصیص کے لیے یہ واؤ آتی ہے ایسے مقام پہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی اطاعت بھی ایک مستقل فریضہ ہے اور رسول اللہ کی اطاعت بھی مستقل فریضہ ہے ہاں جی. اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مومنوں کے لئے بشارت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارتاً بشارت ہے کہ آپ کو یہ حادثہ بھگتانا پڑا توفہ نے بدتمیزی کھڑا کیا گیا اور آپ کی صحب زادی پہ تحمت لگائی گئی آپ نے یہ مصیبت برداشت کی حوصلہ کیا اب اشارتاً اس کی طرف آپ صدیق اکبر کی دل جوئی کے لیے اللہ کریم ایک انعام کا وعدہ فرما رہے ہیں تاکہ اب اللہ کی نعمت کو یاد کر کے پچھلے جتنے بھی ساتھ ہیں ان کو بھلا دیں دل پہ رکھے نہیں ہاں جی وعدہ کرتا ہے اللہ کا وعدہ کر چکا ہے اللہ کریم ان لوگوں سے جو ایماندار ہیں تم میں سے وہ عمل اور عمل بھی ایمان کے مطابق چھکتے چھکتے کیے ہیں وعدہ یہ کر رہا ہے کہ ضرور ان کو بادشاہ بنائے گا زمین میں لیا فن ہوم زمین کا بادشاہ بنائے گا وہ خلیفہ بنیں گے خلیفہ کا معنی بادشاہ ہوتا ہے اس کو کیا بنائیں گے بادشاہ بنائیں گے جیسے اللہ نے فرمایا تھا انی جا فل ارضے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب ایک بنانے والا ہوں اللہ کا نائب بھلا ہو کیسے سکتا ہے جب کہ اللہ خود خلیفہ ہے السفر ولیفہ تو فلاحل اللہ کا خلیفہ ماننے والا تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہے خلیفہ کا مانا بادشاہ ہے امور نظمیہ سنبھالنے والا اس لیے معنی ہے الخل فن فلز ضرور بادشاہت دے گا ان کو زمین میں جیسا کہ بادشاہ بنایا تھا ان سے پہلوں کو دوسرا یہ وعدہ ہے کہ ولاو مکم دین اللہ زر تذا لہم اور جما دے گا اللہ ان کے دین کو جو دین اللہ کو پسند ہے ان کے لیے اس دین کو جما دے گا اللہ تیسرا ولاو بد لنحم اور تبدیل کر دے گا اللہ کریم ان کے خوف کو امن اور سکون کی زندگی کے ساتھ اور چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ یا بدو ننی عبادت کرتے رہیں گے صرف میری نئی شریک بنائیں گے میرے ساتھ کسی کو بھی ومن کفر کا فرآباد ازالکا یہ تو درمیان میں جملہ مترزہ آ گیا نا ومن کفر کا فرآباد ضالیکا جو اس کے باوجود پھر بھی اللہ کی قدرت کا اللہ کے انعاموں کا انکار کرتا ہے یا نعمتے اللہ کی ہیں شکریہ دوسروں کا ادا کرتا ہے تو فلاق الفا وہ تحقیق وہی ہیں جو حدود سے نکل چکے ہیں حد اسلام کے اندر وہ رہنے والے نہیں ہیں قرآن پاک جب کسی کو فاسق کہتا ہے چکتے چھکتے کیے ہیں وعدہ یہ کر رہا ہے کہ ضرور ان کو بادشاہ بنائے گا زمین میں. زمین میں کا بادشاہ بنائے گا وہ خلیفہ بنیں گے خلیفہ کا معنی بادشاہ ہوتا ہے اس کو کیا بنائیں گے بادشاہ بنائیں گے جیسے اللہ نے فرمایا تھا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب ایک بنانے والا اللہ کا نائب بلا ہو کیسے سکتا ہے جب کہ اللہ خود خلیفہ ہے اللہ تصاحب و فصا فرے ولخلیفہ تو فی, فی اللہ کا خلیفہ ماننے والا تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہے خلیفہ کا مانا بادشاہ ہے امور نظمیہ سنبھالنے والا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 ومن کا فرآباد کا جو اس کے باوجود پھر بھی اللہ کی قدرت کا اللہ کے انعاموں کا انکار کرتا ہے یا نیمتے اللہ کی شکریہ دوسروں کا ادا کرتا ہے تو فلاح الفا سکون وہ تحقیق وہی ہے جو حدود سے نکل چکے ہیں حد اسلام کے اندر وہ رہنے والے نہیں ہیں قرآن پاک جب کسی کو ہے تو درجہ کامل جائے. لوگ تو کہتے ہیں نا ہمیں کہ یہ بات بات پہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں ان کی جیب میں کفر کی مشین ہے جب کسی کو کہنا اللہ کریم کے قرآن کو دیکھتے ہیں کیسی کیسی عجیب باتوں پہ اللہ کریم فتوی لگاتے ہیں الاح کا ہوم صرف اتنی بات کا انکار کرنے والے یا اس میں غلط تعویل کرنے والے اللہ کی نعمت ہو اس کا شکر نہ ادا کرنے والے یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہوں اور شکریہ غیر اللہ کا ادا کرنے والے ان پہ فتویٰ لگاتا ہے کہ وہ دین اسلام سے باہر ہو جائیں گے فاسا کا خاراجہ فاسا کا ان سبیل ہی خاراجہ ان دین ہی دین سے نکل گیا اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ فرمایا کہ وہ دین سے نکل گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ مرتدی ہوتا ہے اس لیے کافر یہ ڈرتے تھے کافر کہنے سے اللہ نے الٹا اس کو برقط کہہ <الزَّكَان> سستی ہمارے ہے کہ ہمارے اوپر معاشرے کا روپ پڑ جاتا ہے یا اول کا یا کثرت مشائق کا اکابرین کا ان کا رویہ جو ہے ہم پہ چھایا ہوا ہے ورنہ قرآن کے پیچھے آدمی چلے تو معلوم یو ہوتا ہے کہ جس گناہ کو ہم لوگ عام قسم کا اور ہلکا قسم کا گناہ سمجھتے ہیں اگر اس کی بنیاد ایسی ہے کہ وہاں اللہ کا کوئی حکم آ چکا ہے یا اللہ کی نہیں آ چکی ہے تو وہ ہلکا گناہ نہیں ہے اس کے کرنے سے یقیناً آدمی اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا اللہ کے حکم سے باہر نکلنے والا دین سے باہر نکل گیا دین سے باہر نکلنے والا مرتب ہو جاتا بڑا معاملہ نازک ہے اگر آدمی سمجھے نہیں یا محسوس نہ کرے تو اس کی مرضی ورنہ قرآن مقدس تو رعایت نہیں کرتا اقیم اصلاح او ایماندارو بس نماز قائم کرتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو اللہ رسول کے اللہ کے پاک رسول کی بات کو دل سے مانتے رہو ہم وعدہ کرتے ہیں تو رامون خاص قسم کی شفقت کے انبار لگا دیں گے ہم تم پہ لاتا سبن کا فرو اور میرے پیغمبر آپ گمان نہ کریں کہ کافر لوگ جو ہے مجزین فل دے آگے نکل جائیں گے اللہ کے پکڑ سے مجزین آجد کرنے والے یعنی اللہ کے حکم سے آگے نکل جائیں گے زنین میں نہیں نہیں النار من مناسا ان کا جہنم ہے بہت گندی جگہ لوٹ کے آنے کی پہلا حصہ گویا ختم ہو گیا سورہ نور کا اب دوسرا حصہ شروع ہے دوسرے حصے میں پھر ان قواعد اربا کا ذکر ہے کول قاعدے کتنے تھے سات کول قواعد سبا تھے کول قاعدے کتنے تھے سات تھے اب چار قواعد کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے گویا گویاؤں پہلوں کا ارادہ بھی ہوتا جائے گا اور چار حکم سات بھی او ایماندارو چاہیے کہ اجازت لے لیا کریں تم سے وہ لوگ جو تمہارے لوڈے ہیں پہلا حکم اور وہ لوگ جو نہیں پہنچے احتلام کی عمر کو تم میں سے تین وقتوں میں اجازت مانگا کریں یعنی عقل مند لڑکے کون سے تین وقت یعنی نماز فجر سے پہلے کا وقت اور دوسرا جب اتار دیتے ہو کپڑے تم من ظہیرہ قیلولے کے وقت دوپہر کو اور عشا کی نماز کے بعد کا وقت یہ تین تین نگیز کرنے کے اوقات ہیں تمہارے لیے اجازت ہے ان تین وقتوں میں اگر وہ تمہارے لوڈے یا عقل مند لڑکے آنا چاہے تو اجازت لے کے آئیں بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے آگے کم نہیں ہے گناہ تم پرنا ان پر کوئی گناہ بادہ ان تین اوقات کے علاوہ کیوں جملہ تعلی لیا علیہ کیوں کیوں گنا کوئی نہیں طوافون الکم آخر چکر کاٹنے والے ہیں تم پہ کاروبار کرنے کے لیے جیسے بلی چکر کاٹنے والی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ طوافات اگر کسی برتن میں وہ منہ ڈال دے تو پلیت نہیں ہوگا کیونکہ طوافات میں سے ہے یا اور بھی آتا علیہم الم بلدان مخلدون بحشت میں وہ چھوکرے ہوں گے یہ ہو جو کاروبار کرنے کے لیے تمہاری خدمت کرنے کے لیے اگر تمہارے نصیب میں ہوگا تو ہو تو وہ آتے جاتے رہیں گے اس لیے طوافون کا حکم یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں تواف نلئی کم بازم اللہ باز تمہارا باز پہ ہمیشہ چکر کاٹتا رہ جاتا ہے یوں ہی بیان کرتا ہے کھول کے تمہارے لیے نشانی اللہ اللہ حکیم اور جس وقت پہنچ جائیں لڑکے تم میں سے بلوگ کو پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں ہر وقت کا من قبل كما کہ اجازت لیا کرتے تھے ان سے پہلے بالغ مرد یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ کھول کے تمہارے لیے آیات کو واللہ علیم حکیم والقواعد من دوسرا حکم حکم ثانی اور وہ عورتیں جو بیٹھ رہی ہیں بیچاری بوڑھی ہو گئی ہیں جو نئی امید رکھتے اس کے نکاح کرنے کا لا یار لا لا یارجونا کون سا سیکھا ہے جمع مزک کر لا یارجونا جمع ہاں جمع مونکائے ہے یہیں سے تو مغالتا لگتا ہے لا یارجون نکاح ہاں جمع مذکر غائب کا بھی ہو سکتا ہے مگر ظاہر کلام سے تو جمع مونس ہے نا ہاں جمع مذکر کا بھی ہو سکتا ہے اگر فائل ان کو بنایا جائے جو متولی ہے نکاح کرنے کے لا یارجون نکاح وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے نکاح انا ان کے نکاح کر دینے کا فلح سا لہی پس نہیں ہے اوپر ان کے کوئی گناہ جو اتار دیں اپنے کپڑے بشرتے کے نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی زینت کو بازے بازے پرانی عروری اب لگ بندی ہے بدھی ایسی نہ ہو نا کہ اپنے آپ خلخال دکھانے کی خواہش مان دے تاکہ لوگ سمجھے کہ اپنے وقت میں یہ بھی کوئی بلا کی چیز تھی وہیںست اور اگر بچ کے رہیں بڑھی عورتیں زینت شینت سے بھی بچ کے رہیں کپڑے اتار کر لیٹنے سے بھی بچ کے رہیں تو خیر اللہ اس کے لیے بہترین سمیع العلیم تیسرا حکم نہیں ہے اوپر اندھے کے کوئی حرج اور نہ ہی لنگڑے پہ کوئی حرج نہ ہی مریض پہ کوئی حرج اور نہ تمہارے اپنے آدمیوں پہ کوئی ہر ہے کہ کھاتے پیتے رہو اپنے آدمیوں کے گھروں سے او بیوت یا بائے یا اپنے باپ کے گھروں سے اپنی ماؤں کے گھروں سے اپنے خالوؤں کے گھروں سے اپنی بہنوں کے گھروں سے اپنے اعمام چچاوں کے گھروں سے اوبیوت مت اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے اوبیوت اخبال قم اپنے مامو کے گھروں سے اوبیوت خالات کم اپنی خالاوں کے گھروں سے او ماں ملک تم مفاد یا ان گھروں سے جس کے گھر کی چابیوں کے تم مالک ہو یعنی سردار ہو تمہارے لونڈے ہیں ان کے گھروں سے او ماں ملک تم مفاد جن کے گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو او صدی قوم یا اپنے ساتھیوں دوستوں کے گھروں سے کھا لو لئی سا لئی نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ آنا جانا ایک دوسرے کے گھروں میں جو ہوتا ہے اور آنا جانا ان کے گھروں میں بھی تمہارا بند نہیں ہے آ جا سکتے ہو انتقلو اور کھا سکتے ہو کٹھے مل کے کھاؤ اشتا انفرادی طور پہ کھاؤ فیضا دخل تم چوتھا حکم اور جس وقت داخل ہونا چاہو تم گھروں کے اندر ولا تو پھر سلام دیا کرو اپنے آپ پر ابن عباس حضرت ابن عباس تو کہتے ہیں مانا یہ ہے اپنے آپ پر سلام دیا کرو کیا کہا کرو السلام علیہ عباد اللہ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں مفسرین ابن کتبہ بہر محیط کرتبی وغیرہ وغیرہ ابن جریر یہ سب کہتے ہیں سلمو اللہ انفوسم سلام دیا کرو اپنے بندوں پہ اللہ ان جس طرح ہے نا قرآن میں آتا ہے لا تخت لو یعنی نہ قتل کرو اپنے بھائی بندوں کو انفو سکم دا لفظ اپنے بھائیوں پر بھی بولا جاتا ہے اپنے آدمیوں پر بھی بولا جاتا ہے اس لیے معنی یہ بھی ہوگا سلمو علا سلام دیا کرو اپنے گھر والے بندوں پر تو یہ توحفہ ہے اللہ کی طرف سے او مبارک ہو تمہیں تو ترو تازہ رہے اللہ کریم کا یہ دیا ہوا سلام یوں ہی بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو پکی پک بات ہے او پیچھے ہے نا لستہ زن کم یازین آمن لہ ذن کم الزین مالا کت پہلا حکم اس سے متعلق ہے پکی بات ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو مان جائیں اللہ کو رسول کو اور اللہ اور رسول کو ماننا یہ تو اندر کی بات ہے اس لیے کوئی نشانی ایسی ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ایماندار ہیں اب وہ نشانی و اضا قانو ماہو اور جس وقت ہوتے ہیں وہ ایماندار نبی کریم کے کٹھے اللہ امر جمین اوپر ایسے معاملے کے جو معاملہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہوتا ہے کوئی جلسہ ہو گیا جمعہ کا اجتماع ہو گیا یا لشکر کٹھا ہو گیا یا کوئی مشورے کے لیے یا وہ خندق والے موقع پہ مشورہ کرنا وغیرہ وغیرہ ایسا معاملہ جس معاملے میں جس معاملے میں سارے مسلمان کٹھے ہونا ضروری ہوں اللہ عمر جامع ایسا معاملہ جو معاملہ تمام کو کٹھا کرنے والا ہو جو سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہو وہاں وہ بھی ہوتے ہیں اب ایمانداروں کی یہ نشانی ہے کہ لم یز ہبو حتا یستا ہو نئی قتن جاتے حتیٰ کہ اجازت مانگ لیں رسول کریم سے ان الزین کا اب اس حال میں جو لوگ آپ سے اجازت مانگیں اے میرے پیغمبر میں شہادت دیتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ پس ایسے لوگ جب بھی اجازت مانگیں آپ سے لے باز شان اپنے کسی حال کے معاملے میں تو کیا, کیا کر فاضل تو پھر اجازت دے دیا کرو جن کو چاہو میرے پیغمبر البتہ پھر اجازت جب لے لیں گے آگے ہے وس تک پھر اللہ پھر استغفار بھی کرتے رہو ان کے لیے وہ اجازت جو مانگیں اللہ فرماتے ہیں ان کو اجازت مانگے تو دے دیا کرو پھر استغفار کا کیا مان ان کے لیے مغفرت اور بخشش بھی مانگ کر کیوں وہ اجازت لے کے جب جائیں گے تو کئی دن تو غیر حاضر رہیں گے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوگا آپ کی صحبت میں بھی نہیں آئیں گے اس لیے ان کے درجات کے کم ہونے کا خطرہ تو ضرور پیدا ہوگا نا وہ لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کی محفل میں بھی ہوں گے وہ تو ان کے درجات بلند ہو جائیں گے اور جو لوگ ہائر حاضر ہوں گے ان کے درجات کی کمی کا خطرہ ہوگا نا اس خطرہ کو دور کرنے کے لیے اور ان کے درجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وسط ان کے لیے سپیشل آپ دعا بھی مانگتے رہیے ان اللہ غبور الرحی لاتا جال رسول تخویف دھمکی لا جالو دعا اور رسول اب تفخیم رسول پر دھمکی رسول کریم کی شان کے متعلق لا تجلو نہ بنا لیا کرو بلانا رسول کا بلانا رسول کا ایک ہے بلانا رسول کو ایک ہے بلانا رسول اگر رسول کو ہوگا تو مصدر کی اضافت مفول کی طرف ہوگی رسول مفول ہوگا اور اگر رسول کا ہوگا تو اضافت مصدر کی فائل کی طرف ہوگی لات جلد رسول نہ بناؤ بولانا رسول کا اپنے درمیان مسل بلانے بعض تمہارے کے بعض کو جس طرح ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو تو پرواہ نہیں کرتے ایسا نہ کرو محمد رسول کے بلانے پر بلکہ خوب حاضری دیا کرو پوری توجہ رکھا کرو اور اگر مانا یوں ہو لا تجلو دوار رسول نہ بناؤ بلانا رسول کو درمیان اپنے مثل بلانے باز تمہارے کے باز کو جس طرح باز باز کو کہتے ہو ممدو فتحدین ہو, ہو علاؤدین ہو شرف الدین نام لے کر بلاتے ہو میرے رسول کا نام لے کر نہ بلایا کرو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کر کے بلاؤ اس لیے مفول اور فائل کا فرق ہوگا اگر فعلیت والا معنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو پرواہ نہیں کرتے لوگ کوئی دیر سے آتا ہے کوئی جلدی آتا ہے کوئی تعویل کرنے لگ جاتا ہے میرا پیغمبر اگر بلائے تو ایس قسم کی تعویل کرنے کی گنجائش نہیں ہے حتیٰ کے بعد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر تم کھڑے ہو میرا پیغمبر اگر بلائے نماز توڑ دیا کرو مگر پیغمبر کے جواب کے لیے حاضری جلدی دینا ضروری اور اگر مفول والا مانا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا جس طرح نام لے لے کر ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو اس طرح میرے پیغمبر کا نام لے کر بلاؤ گے تو پھر یہ ادب پیغمبر کے خلاف ہوگا اور جو پیغمبر کا بے ادب ہوتا ہے اگر آمدن ایسا کرتا ہے تو دیر اسلام سے نکل جائے گا اور انتہبت مالو کو وان تم لاتا چوکنے ہو کر رہو بھولے سے بھی اگر میرے پیغمبر کی بیعت بھی ہو گئی تو بھی تمہارا ایمان ضائع ہو جائے ان ہاں بہن کم کدو کم باز کد یا تسل اس سے معلوم ہوتا ہے اس کلام سے اس کلام سے تر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اضافت مصدر کی فائل کی طرف ہے مفعول کی طرف نہیں ہے اس لیے جب اللہ کے رسول نے بلا لیا اب تم آ اس کے بعد قد یعلم اللہ خوب جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں منکم تم میں سے لوازا چپت چوری چوری چوری جو کھسک جاتے ہیں اللہ خوب جائیں بس چاہیے کہ ڈر کے رہیں وہ لوگ جو خلاف کر رہے ہیں اللہ کے امر کے کہیں نہ پہنچ جائے ان کو کوئی فتنہ او یوسیب مذاب علیم یا پہنچ جائے ان کو عذاب بہت درد والا اللہ ان بالکل آخر میں اب دونوں دعووں کا ذکر اصل دعویٰ تھا اللہ و نور السماوات اور جب اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام کائنات ذرہ ذرہ کائنات کے وجود کا سبب ہوئی اس کی ذات ہی موجد ہے اس کی صفات ہی موجد ہیں تو اب ان کے اندر دو کمال تو لازماً ماننے پڑیں گے ایک ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھنے والی ذات اور دوسرا ذرہ ذرہ کائنات میں تصرف کرنے والی ذات اب یہ گویا کے ایک دعویٰ جو ہے اس کی دو شکیں ہو گئی دونوں شکوں کو سورت کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے پہلی شک اللہ معاف و خبردار تحقیق اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے مالک الل اطلاق بھی وہی قادر مطلق بھی وہی اور دوسرا کدیا علم تم علیہ وہی خوب جانتا ہے اس حال کو جس حال پہ تم ہو وہ یوم اور, اور جس دن لوٹائے جائیں گے وہ اس کی طرف پس خبردار کرے گا ان کو جو کو جو کرتے رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا واللہ بک ال شعین علیم معلوم ہوا قدیر بھی وہی ہے اور علیم بھی جب یہ قدیر وہی ہے علیم وہی ہے تو معلوم ہوا اللہ سماوات تمام کائنات کے وجود کا ظاہر ہونا اور چمک اٹھنا یہ اس قدیر اور علیم کی ذات کے صدقے ہے اور کوئی ذریعہ نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ لا کلا اگر آپ نہ ہوتے میرے پیغمبر تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا اس و قسم کے, کے بکواس کرتے ہیں نا یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے سورہ فرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان کا مرکزی دعویٰ ہے برکات دہندہ جب قدیر علیم وہی ہے تو برکات دینے والا بھی ہے برکات دہندہ بھی وہی کے دو حصے ہیں پہلا حصہ پہلا حصہ آیت نمبر ساٹھ وزاد اور نفورا تک ہے زیادہ نفورہ تک اس میں متعلقات کے ساتھ مرکزی مضمون یہ ہے کہ دنیا میں برکات دہندہ وہی ہے تبار اکلدی جالف اس سمائے بروجن آیت نمبر اکاسٹھ سے دوسرا حصہ ہے آخر سورت تک آیت نمبر اکاسٹھ تبار اکلدی جالف اسماع بروجن جفیحہ سراجن اور قمر منیرا دوسرا حصہ بمئے متعلقات اس میں یہ ہے کہ آخرت میں بھی برکات دہندہ وہی ہے دوسرے عنوان کے ماتات دوسرے عنوان کے ماتات سورہ فرقان کے تین حصے ہیں پہلا حصہ مسئلہ برکتی کی تعلیم اور دوسرے حصے میں